میں مسلم شریف کا حوالہ میں نے دیا تفصیل سے تفصیل جان بوجھ کے, کے مسلم میں نے یہ ہاں کہتے ہیں کہ حافظ ہاں کثیر نے جھوٹ کہا غلط کہا یا اسر کے اندر کوئی اور باس کر سکتے ہیں یہ بات کر میں جما دوں گا میں بیٹھوں ہوں آپ کی خدمت کے اچھا جی میں سنا یہ رہا تھا <tossil> اب انہوں نے خم سے ہٹ کرتے باتیں کی ہیں جو ان کو کرنی نہیں چاہیے پھر وہ انہوں نے کہا جی نو مو نمو نو مانی بڑا جنموجود تھا میں کہتا ہوں جینا اس حدیث کا راوی ہے اس حدیث کا راوی روایت کر کے خود کہتا ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ یہ راوی نے بات ٹھیک ہی یا غلط اگر چی کہی تو ہمارا مسئلہ ثابت اگر غلط کہی تو ابو ریرا وہاں موجود تھا بالکل ہم ہی کہتے ابو موجود تھا لیکن ابو نے استدلال نہیں کیا روایت سے استدلال نہیں کیا جب نہیں کیا تو پتہ چلا ان رویتوں کا مختلف میں نے قرآن کے استدلال سے مولانا تھا نا کہ غلط کہہ دے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے مولانا نے اسے میرا استدلال کا کہا, رہا کہا رہا کہ یہ میرا استدلا نہیں ہے یہ ان کے اپنے ہی لمبا کا ہے جو ان پیٹ وہ ہمارے ساتھ ہیں جو اصل ان پیٹھ یہ غیر مقل ہے ویسے تو مکلد نہیں ہے یہ تو ہمیں غیر مقلد جب رہا قرآن حدیث ہیں جو اصل قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے القرآن کا تعلق آپ کو میں نے قرآن مجید سے دکھایا ہے کہ اس کا تعلق کن کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے قرآن مجید کا انداز اور اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے اور مجید کا. کوئی آدمی یہ کیا امام مسلم رحمتہ اللہ نے یہ حدیث بطور استدل کے یا احتجاج کے, حجت کے طور پر پیش ہی نہیں کی ہے سبھی تذکرہ آئی ہے اور کو صحیح کہا ہے لیکن بار میں نے کہا تھا کہ خاموشی کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں اب آئی جناب یہ جامع میں نے جو حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ نے مختلف کو فرمایا اس کو مولانا تسلیم کیا ہے باقی یہ دلی کے دعوے کے مطابق تسلیم کیا ہے اس میں حفر امام طلف بھی ہے اس پر انہوں نے جنا کی محمد بن اسب کے اوپر کس کے اوپر جو امیر اور حدیث ہے جس کو امام چوبان سے حریص صاحب اب آئیے یہ امام اب احمام انفی ہے امام ابن احمام انفی ہے یہ جناب دیکھ لیجئے کہ میرے اسی ہدایت کو تو کہ امام مالک کا جو قول دجال یا کیا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے اپنے گھر کی کتابیں تو پڑھنے سے پھر یہ بات کرتے اور اب میں بتاتا ہوں کہ فجر کی نماز جو آپ حلفی لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھتے ہیں روشنی ہونے کے بعد اس کی دلیل کیا ہے تم نے اسی محمد کو دلیل بنایا ہے اگر تمہاری حدیث میں آ جائے وہ صحیح ہو جاتا ہے سیکھا ہو جاتا ہے اگر نبی اکرم سلم کی صحیح حدیث سے ترکا ہوا ہو تو جناب کیا ہو جاتا ہے کہ م... م... امام میں نے جو کہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے بس اور امام مالک نے اور ان کی طرفہ بھیجا اب ان کی موری صاحب آج ٹکرا رہا ہے محبت کو جس طرح میں تو, <تصفح> <تصفح> تو, تو سمجھتا تھا کہ موری صاحب کو شدید اپنی فکا پہ ابوڑ حاصل ہوگا ہدایات دکھائیے ہدایات دکھائیے یہ دیکھیے یہ نماز کے فرائض کیا ہے نزدیک اور ماسبہ زالے کا سنت ہے فاطیہ با یعنی فاتحہ کا حکم الگ ہے کرا کا حکم کیا ہے الگ <تصفح> ہے فاتحہ کا حکم الگ ہے اور فاتحہ کا سورت عام قرآن مجید کی قرآد کا حکم کیا ہے عام ہے اور یہی بات ہی ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے علاوہ باتی قرآن سے کیا دیا ہے منع جو آپ روایتیں پیش کر رہے ہیں وہ فاتحہ کے علاوہ فاتحہ کی قرآن کے متعلق ہیں اور موضوع قرآ خلف الامام نہیں فاطیہ کل پر امام ہے اذا قرآن, قرآن کے اندر فاتحہ ہے خلف الامام ہے سفر امام ہے اور میں بھی بڑا امام اور اس میں جو آئیے امام تماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور جناب آئیے یہی حدیث امام تم اللہ نے پیش کر کے پھر مزید اختیار بحث کی ہے اور بیان کیا کہ یہ جناب آئیے نے پیش کی بارے میں امام یہ تو ہے محدث اور وہاں پر وہ صحابی تھے جو برائے راہ وہاں موجود تھے وہاں پر ان کی تفسیر کو نہیں مانا بیان کرنے کو گم کرنے بیاگے آئیے یہ کیا ہے جناب کہ ابو وہ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں ممسلے سے کہا، کہ امام ترنجی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث عموم لحاظ سے کہ ممسلّاتی مم شامل ہے یا نہیں ہے شامل ہے یا نہیں سے لاؤ جس کی اس کے روم سے کو اب آئیے جناب یہ امام احمد پیش کیا تھا اب آئیے اس کے بارے میں اکثر اب اصحاب نبی تابعین اور ان کے سال والے یہ کہتے ہیں کہ اب کتا امام،, امام کے پیچھے کی دی جائے امام کے پیچھے پڑا آتا ہے یہ بات کر رہے تھے صرف اور بات کی اب آئیے پور مبارک مارک عبد امام احمد امام شادی امام عبد بن مبارک کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورت باتیں گر جائے مولانا عجمع عجمع کہہ رہے مولانا آپ کا اجماع ٹوٹ چکا آپ کا شہر ٹوٹ چکا اب آئیے حقیقت کیا ہے انداللہ بن مبارک کارا آنا اب خال امام عبد اللہ بن مبارک کرواتے ہیں میں بھی ہی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں ہی امام کہ میں اپنی فکر کے ساتھ نہیں مانتی انہیں شریف کو کہاں ماننا ہے امام صاحب کے فارم کو کیا ماننا ہے کی باقی سارے لوگ پڑھتے ہیں امام احمد بھی پڑھتے ہیں اب آئیے اس کے باوجود کیا ہے امام اس کے باوجود بھی امام احمد گھلٹی ہو جائے خاموش ہوتے جائے گا میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ میں نے کتاب نکالو اس کے اندر مانا کیا رکھا وہ انسان کا آہستہ آہستہ پڑھو ٹھیک ہے ماننے کے لیے تیار ثبوت کوئی نہیں ایک روایت پیش کی جس میں है اسکات ہے انصاف نہیں اسکات ہے انصاف نہیں میں پیش کروں انساط اور اس کے بعد انہوں نے کہنا وہ نماز سے پیش کرتا ہوں میں نے یہی تو میں کہتا ہوں وہ نماز کو چھوڑو اور جو دعا کرتے ہو قرآن عزیز کا آج قرآن عزیز کہاں گیا لاؤ نا قرآن عزیز ایک اور نہیں پڑھتا ہوں بن دکھا دو پیارے کا نماز, کے خداج. حضرت کو آگ کہتا ہے جی امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں انہوں نے توجہ نہیں کرتی تم ذراؤں حدیث کا ذکر آگے حضرت حضرت فتوا دیکھتے ہیں اور ایک اور روایت سے استدار کرتے ہیں یہ کرینا موجود ہے حدیث کے اندر حدیث کے اندر حضرت خود بتا رہی ہیں کہ خدار والی حدیث کا بلا الامام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں مولی صاحب مرنا ہے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اچھا نہیں جیبن مبارہ کا کون ابن بارہ یہ کہتا ہے روایت کوئی خدار والے اور روایت اس کے علاوہ کوئی نہیں میں آپ کے سامنے جو پیش ہے یہ میرے پاس ہے یہ روایت ہے امام احمد وہ کہتے ہیں اپنا بھی فاتح یہ کون کہتا ہے امام احمد امام اب ان کو زیادہ اس حدیث کا پتہ ہے یا امام احمد کو زیادہ پتہ ہے آگے کہتے ہیں حضرتر کے لیے امام احمد کہ بھی, بھی کہتے ہیں لا دیکن دیکن دیکن دیکن دیکن دیکن اور اس کے ساتھ میں حضرت ابو اللہ رسول پاک نے سوال کیا ہے کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے ایک آدمی نہیں کہا اگر امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا اس کے بغیر نماز رسول ان کو فرماتے تم نے میرے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوئی نماز لوٹاؤ لیکن ان کو نماز اٹھانے کا حکم آگے فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا ان قرآن میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ قرآن میں میرے ساتھ منازعات کیوں ہو رہے منازع سوچو ایک چیز میری ہے مولی صاحب لے لے یا مولی صاحب کی چیز میں لے لوں تو یہ کیا ہو جائے گی ہماری منازت ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا حق ہو ایک کا لے لے دوسرا یہ کیا ہوتی ہے رسول منازع ہیں جب میں امام ہوں تو پڑھنا میرا حق ہے مقتدی کا حق پڑھنا مختی کا, کا حق ہے چپ ہونا مقتدی کا حق ہے اگر مختلفاتے کیا کرنا امام کا حقمد البرم کریم میں نے جو حدیث پیش کی تھی جس کو مولانا نے باقی تسلیم کیا کہ اس میں اس کا دعویٰ بھی ہے اور خلف المام بھی ہے اس پر جرا کی تھی انہوں نے محمد بن اص کے اوپر میں نے فتح قدیم جو امام ابن احمام کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا انہوں نے حوالہ دیا تھا امام مالک کے قول کا اور انہوں نے تجال کہا ہے حوالہ دیا تھا نے انہوں نے اور یہ اب ان کے گھر کا حوالہ ہے کہ امام مالک نے ان کے ساتھ کیا کر لی تھی سلاح کر لی تھی اور اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے اور محمد بن کے اوپر جو جرا ہے وہ ثابت نہیں ہے تو کہ وہ ثابت نہیں ہے اب آئیے انہوں نے شاہ بہان شاہ تہابی کا جو حوالہ دیا ہے اس میں بھی تین روایتیں پیش کی گئی ہیں تیسری جنزا محمد بن نصاد کھڑا ہوا ہے جو اصکن شہب ہے کہ اس میں بھی محمد بن نصاد کھڑا ہوا ہے اور اسی محمد بن کے بارے میں یہ تحاوی کی اب یہ کہ محمد والی بات وہ کیا ہو گئی اور اب آئیے الفاظ نماموں کے بارے میں اس کے اندر بحث کی گئی ہے اب آئیے اس میں کالا احمد بن عبد الحمد ابن سینیا جسے یہ بار بار لے رہے ہیں وہی امام احمد امام ابن سیمیا کہتے ہیں کہ میں یقین وقت ہوں مجروح جی کہ اس امام نے جو روایتیں بیان کی ہیں اکثر طور پر یہ صنعت کے لحاظ سے مجروح حوالہ کہہ کر بیان بھی مولانا میں تمہیں تمہارا شیشہ دکھاتا ہوں اپنے ہلکیوں کے آئندے میں اگر تمہیں شکل نظر نہیں آتی ہلکیوں کے خلاف تم جب بات آتی ہے ادھر در سے، اب وہی محمد کہا, کہا. دیکھیے کہ ایسے کو ایسی تو کرنا ایسے کو. امام بالک رحمد اللہ رجوع کیا یہ امیر المبین ایسے کہا تھا وہ ہے پھر کپتان اور مالک کی جو قوم ہے نہیں ہوتی اور امام مالک کا ہے امام مالک تم میں آ رہ امام مالک نے رجوع کر لیا تھا انہوں نے تو سلاح کر لی مولوی راحت پڑھ کر اور میں نے جو اس بات پیش کی تھی میں نے کہا تھا نا کہ صحیح مسلم بھی مولوی کر ابھی تک نہیں روک کہ یہ دیا رو امانت کس کو کہتے ہیں پیچھے بھی ہو رہی ہے بات کوئی نہیں کی کہنے آگے ماری, اور بات قرآن کی ہے فاتح کی فاتحہ کا حکم فکا ہندی کے روپ سے الگ اور قرآن کا بہت امام نہیں ہے مولانا میرا یہ ہے میری میری تو تو مولانا, مولانا اگر تو سن لو. بھی پوچھو اس بھی اکیلا بھی اگر صورت اس کی نماز ہو جائے گی امام بھی اگر نہ پڑے پیکا ہم فی نماز ہو جائے نزی جیسے مقلر ہے جیسی تاکہ ضروری نہیں ہے اور امام کے لیے بھی ضروری نہیں ہے مختلف کے لیے تو ویسے تم ہم سے لڑتے ہو نا جاؤ کوئی ایک کا کہ امام کے لیے بھی ضروری ہے مختلف کے لیے بھی ضروری ہے جب تک امام اور اکیلا بھی پڑوسی نماز حوالہ اگر نہیں دے جی سکتے اور جہاں جانا کہ جیسے پہلے من नहीं रहे। हम हरी के हवाले पेश कर रहे हैं इनको मनवाने के लिए कौन मानेगा अपने घर का फर्द कौन मानेगा क्यों दूर करा भागते हो आओ इन्होंने तिमरी वाली किसी परिमू को बढ़ा खत्म हो जाता जाएगा तिमरे वाले हरीफ को कहा कि ऐसा परिवार को कहा कहा है ना यह रिवायत पेश कर दू जिसने मोहम्मद अली शाह ना होता हूँ दरमियान باس приймає на початково велика میں میں میں اس اس کے کہ وقت وقت سے ہوں چیز نہ نہیں ہے یہ باپ کے باپ ہے اس نے محمد نہیں <سؤال> مرانا مجھ پر مجھ سے کیا تھا کہ میں محمد ابن ہے اور اس کے علاوہ کوئی سند ان کے پاس نہیں میں نے صرف یہ جواب دینے کے لیے یہ تحاوی سے پیش کیا اور اب خود انہوں نے مانا کہ اس کی تین سندے ہیں. تین, ہیں. تین سندے ہیں. محمد ابن صاحب کی بات ختم. پھر آب آیا کہ امام امام ہے وہ بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے تم نے دمتا بات کیا کہ محمد ابن صاحب کے بغیر سند نہیں میں نے بتا دیا کہ محمد ابن صاحب کے بغیر سند ہے پھر اس کے بعد مجھ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے امام احمد کا قول پورا نہیں کرا دیکھو میں جواب دے رہا تھا ان کی روایت لا سلا بفا جو اس لا کے ساتھ تعلق تھا امام احمد کے قول کا وہ میں نے پیش کیا باقی رہا کہ فلاں امام کا کیا مذہب ہے خلا امام کا کیا مذہب ہے امام احمد کا کیا مذہب ہے بات اس مذہب کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے پیغمبر کے فرمان کی بات کیا ہے پیغبر کی اب کا فرمان جو ہے لا میں نے بتایا کہ دیکھو امام احمد کہتے ہیں یہ کس کے لیے ہے اکیلے کے لیے حضرت جابر کہتے ہیں یہ کس کے لیے ہے اکیلے کے لیے اور حوالہ کس کا ترمزی شریف کا حوالہ کس کا کا یہ امام احمد کا مذہب جو ہے اپنا بھائی میں نے ان کا مذہب نہیں پڑھا تو خیال کون سی ہوئی خماں خاںزام کی آگے نہیں پڑھا بھائی آگے ان کا اپنا مناسب نہیں یہ طریقہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور میں نے جو حضرت کی روایت میں رسول پاک اس دیکھو تو سور پا کیارا کے امام کے پیچھے اگر کوئی پڑھتا ہے فاتحہ پڑھے یا کچھ اور پڑھے جو بھی پڑھے جو پڑھتا ہے تو وہ امام کے ساتھ کیا کرتا ہے منازا کے ساتھ کیا کرتا ہے تو ہم نے تو پیغمبر کریم کی بات مانی ہم کہتے ہیں نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے نا امام کے پیچھے فاتح کے بعد اگلی سورج پڑھنے کی اجازت ہے اور باقی اگر یہ کہہ رہے تھے جی فاتحہ کو صرف امام کے لیے نہیں مانتے اور خود ہی کہ واجب ہے جب واجب ہے تو ہم نے مانا نہیں ہم نے درجہ رکھا اس کے مطابق وہاں جتنا درجہ ثابت ہوتا ہے پرانو سے اتنا ہم مانا کرتے ہیں اب اس کے بعد پھر محمد ابن صاحب پہ جو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میں بارے میں فیصلہ ہے سنو کہ ہی اس کی روایت کو صرف اعتبار یعنی مطابق کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کی روایت حجت نہیں ہوتی اور یہ جو یہاں پر ہے جو محمد ابن اس نے کہا اس کے متن اور اس کی صنعت میں پورا پورا کسی اور کا مطابق ہونا یہ پیش نہیں کر سکتے اچھا جی یہ میں اور پیش کر رہا تھا حادثہ یہ میں کتاب کے رات کی اس سے پیش کر چکا ہوں حدیث منازع اس کے بعد ایک دوسری اور روایت حدیث مناظر یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں مجموعہ ضوابط سے حای <تصفح> لوائن سے اس کے جواب میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرمایا ہے ماں لیا وہ ناز